وہ نامبر جو بہار کا ہے میرے تن کے زخم نہ میرے تن کے زخم نہ گن, ابھی, میری, آنکھ ابھی زخم نہ گن ابھی, میری آنکھ میں ابھی نور ہے میرے بازوؤں پہ نگاہ کر جو غرور تھا وہ غرور ہے میرے تن کے زخم نہ گن نہ بھی میری آنکھ میں ابھی نور ہے میرے بازووں پہ نگاہ کر جو غرور تھا وہ غرور ہے ابھی رزم گاہ کے در میں آ ہے میرا نشان کھلا ہوا ابھی رزم گاہ کے در میں آ میرا نشان کھلا ہوا, ہوا ابھی تازہ دم ہے میرا فرس نئے مارکوں پہ تلا ہوا ابھی رزم گاہ کے در میں آ ہے میرا نشان کھلا ہوا ابھی تازہ دم ہے میرا فرس نئے مارکوں پہ تلا ہوا مجھے دیکھ قبضہ تیغ پر ابھی میرے کف کی گرفت ہے کیا دیکھ ابھی دیکھ قبضہ تیغ پر مجھے دیکھ قبضہ تیغ پر ابھی میرے کفت کی گرفت ہے بڑا منتقم ہے میرا لہو یہ میرے نصب کی سرشت ہے مجھے دیکھ پر ابھی میرے کف کی گرفت ہے بڑا منتقم ہے میرا لہو یہ میرے نصب کی سرشت ہے میں اسی میں اسی قبیلے کا فرد ہوں میں اسی قبیلے کا فرد ہوں جو حریف سیل بلا رہا اسے زار کا خوف کیا جو کفن صدا رہا اسے زار کا خوف کیا جو کفن بدوش صدا رہا سو میرے غریم نہ بھول تو ست سو میرے غنیم نہ بھول تو کسی تم کی شب کو زوال ہے تیرا جبر ظلم بلا سہی میرا حوصلہ بھی کمال آغا ہے آغا سو میرے غنیم نہ بھول تو کسی تم کی شب کو زوال ہے تیرا جبر ظلم بلا سہی میرا حوصلہ بھی کمال ہے میرے غنیم نہ بھول تو ستم کی شب کو زوال ہے تیرا جبر ظلم بلا سہی میرا حوصلہ بھی کمال ہے تجھے مان جوشن و گرز پر مجھے ناز زخم بدن پہ ہے تجھے ناز جوشن و گرز پر مجھے ناز زخم بدن پہ ہے یہی نامہ بر ہے بہار کا جو گلاب میرے کفن پہ ہے